پچھلی نشست میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ وشال مبارک اور نصب نامے پہ گفتگو کی تھی اور ہم نے یہ بات واضح کی تھی کہ آپ کی پیدائش مبارک اور وشالِ مبارک دونوں ربی الاول میں ہیں دونوں پیر والے دن ہیں اور پیدائش بارہ ربیع الاول کو مستند روایات کی روح میں ثابت ہوتی ہے اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ کا وصال مبارک بارہ ربیع الاول کو نہیں تھا اب کچھ بچپن ہی کے حوالے سے آپ کی پیدائش مبارک کے حوالے سے بہت سی باتیں بیان کی جاتی ہیں جس میں سے بے تحاشا باتیں جو ہیں وہ بے سند ہیں ان کا کو کوئی ثبوت نہیں ہے ہاں ایک بات بڑی واضح ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے ایک خواب دیکھا اور ہمارے اکثر یہ بات جب بتائی جاتی ہے تو لفظ خواب بیچ میں سے غائب کر دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کئی بار ایک ہی واقعہ مختلف محدثین کے ہاں مختلف طرح سے بیان کیا جاتا ہے کوئی ایک آدھی بات ایک طرف سے ملتی ہے کوئی دوسری بات دوسری طرف سے ملتی ہے تو آپ نے خواب دیکھا کہ آپ کے وطن مبارک سے ایک نور نکلا جس سے تمام عالم روشن ہو گیا یہاں تک کہ شام کے محلات بھی آپ کو نظر آنے لگے وہاں پہ ایک رواج تھا کہ بچوں کو رضاحت کے لیے دودھ پلانے کے لیے باقاعدہ صحرا اندرون صحرا کی خواتین جو ہیں وہ ان کو ذمہ داری دی جاتی تھی ہم آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کی رضائی والدہ سادیہ. لیکن ہم ایک بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کچھ روایات میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا وہ سوبیا تھی ابو لہب کی جو کنیز تھی سب سے پہلے آپ کو دودھ سوبیا نے پلایا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سوبیا نے نہ صرف آپ کو دودھ پلایا بلکہ آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا. اور پھر حلیمہ ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف آپ کو دودھ پلایا بلکہ آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا اب ظاہر ہے کہ کچھ راوی اختلاف بھی کچھ باتوں پہ کرتے ہیں لیکن یہ بات بہر تذکروں کے اندر موجود ہیں یہ دو بات ہم آپ سب جانتے ہیں کہ پیدائش مبارک سے پہلے ہی آپ کے والد انتقال فرما چکے تھے تو پیدائش آپ کی جو ہے وہ یتیمی میں ہے یتیمی کوئی ایسی بری چیز نہیں استخر اللہ ہمارے ہاں اس کو نا جانے کیا مفہوم دے دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بچوں پہ خاص شفقت فرمایا کرتے تھے گو کہ ہر بچے پہ فرماتے تھے لیکن یتیم بچوں پہ خاص شفقت فرمایا کرتے تھے آپ نے خود یتیمی دیکھی اور تقریباً ایک رائے یہ ہے کہ چار سال کی عمر میں اور ایک رائے یہ ہے کہ چھ سال کی عمر میں آپ کی والدہ جو ہیں ان کا بھی انتقال جب آپ کی دائی رضائی ماں حلیمہ سعدیا ان کے پاس تھے تو وہاں سے وہاں پر ایک واقعہ واقعہ پیش آیا یہ واقعہ دو دفعہ پیش آیا ایک دفعہ وہاں پہ بچپن میں اور ایک دفعہ جب آپ معراج شریف پہ تشریف لے گئے تو اس وقت بھی پیش آیا شک کے صدر اس کو کہتے ہیں سینا مبارک چاک کر کے قلب کو نکال کر زمزم میں دھویا گیا تو سب سے پہلے تو یہ اس وقت آیا جب آپ اپنی رضائی والدہ کے پاس تھے رضاعت کی مدت ختم ہو چکی تھی لیکن آپ اس کے بعد بھی کچھ عرصہ وہیں رہے تو اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بھائی بہن کے ساتھ وہ اکثر بکریاں چرانے تشریف لے جائے کرتے تھے ایک دن وہاں پہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر بالکل ہی بچپن تھی زمین پر ایک دم لٹا دیا سینہ چاک کیا اندر سے دل نکالا زمزم سے دھویا ایک سنہرے کٹورے میں اور اس کے اوپر سے ایک لوتھڑا سا تھا چھوٹا سا اس کو اتارا اور اتارنے کے ساتھ ہی آپ نے یہ کہا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا جو ہم نے نکال دیا اللہ کا سینہ مبارک دوبارہ بند کیا یہ حدیث جو ہے وہ صحابی انس بن بالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے پاس پہنچتی ہے اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے سینے پہ وہ جو سینا شک کرنے کا اور دوبارہ بند کر کے اس کو جوڑنے کا نشان ہے وہ بھی دیکھا ہے. اچھا اس میں یہ ذہن میں رکھے ایسا ہی ایک واقعہ پھر بعد میں دوبارہ ہوا لیکن ظاہر ہے اس کے اندر اب علیحدہ سے حصہ نکالنے والی بات نہیں ہے کیونکہ وہ تو بچپن میں نکل گیا قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے اور احادیث و مبارکہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جو ان کا شیطان ہے وہ ان کے تابع ہو گیا ہے انبیاء کرام علیہ السلام پیدائشی نبی ہوتے ہیں اولیاء میں ایسے لوگ موجود ہیں صحابہ میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ صحابہ میں ہم آپ جانتے ہیں بے تہاشہ صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے وقت کے حساب سے بہرحال بہت سے ایسے کام کیے جن پہ بعد میں وہ روتے تھے حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری دے دی تھی کہ ایمان قبول کر لیے سب معافی ہو گئی وہ پھر بھی روتے تھے اسی طرح اولیا ایسے موجود ہیں جن سے کوتاہیاں شروع میں ہوئیں پھر توبہ نصیب ہوئی پھر اللہ کے آگے گڑ گڑائے اور اتنی خدمت خلق کی اور اتنی اللہ کے آگے ریاضت کی کہ اللہ نے ان کو ولاد سے نواز دیا لیکن انبیاء پیدائشی معصوم ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ جو شیطان ہے وہ بالکل کسی قسم کا اس کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں تھا اس بات کو سب مانتے ہیں ہر مکتبہ فکر مانتا ہے کیونکہ یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے تو بعد میں بھی کہا گیا کہ ایسا واقعہ پیش آیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے پہنچتا ہے کہ میرے گھر کی چھکت اس وقت کھل گئی جب میں مکہ میں تھا جبریل علیہ السلام نیچے آئے میرا سینہ انہوں نے کھولا زمزم کے پانی سے دھویا پھر اس میں حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا ایک سنہری پیالہ لا کر سینے میں ڈال دی اور پھر اس پر مہر لگا دی بخاری کی حدیث ہے یعنی موتبر حدیث ہے اس میں کوئی شبہ نہیں گو کہ بخاری کی اس حدیث پہ بھی کچھ لوگوں نے کلام کیا ہے لیکن جو جمہور ہیں جو زیادہ تعداد میں بڑے آئمہ ہیں اور ہمارے محققین اور محدثین انہوں نے اس پہ اعتماد کیا ہے کہ یہ بالکل درست حدیث ہے اسی لیے ایسے حضرات جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر بحث کرتے ہیں ان کی بھی کتابوں میں مجھے خود اتفاق ہوا پڑھا یہ دیکھا لکھا ہوا تھا کہ جو میراج شریف والا دن تھا اس دن اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علوم سے نواز دیا اب اس پہ بحث ایک الگ ہے کہ تمام علوم میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس بحث میں ہم بھی نہیں پڑھ رہے ابھی نہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ایک تو یہ کہ آپ بچپن ہی سے شیطان سے مکمل حفاظت میں تھے اللہ آپ کی حفاظت کرتا تھا اللہ کی رحمت بچپن سے آپ کو ڈھانپے ہوئے تھی پیدائشی طور پہ آپ اعلی کردار کے تھے آپ نیک تھے آپ صادق تھے آپ امین تھے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے نزدیک جو صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں وہ تبرکن اگر کوئی استعمال کرے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اگر کوئی ان کو اپنے اوپر چسپا کرتا ہے تو ہم اس کو گناہگار سمجھتے ہیں امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں صادق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اب کوئی دعویٰ اگر ہو اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ آپ رعوف بھی ہیں آپ رحیم بھی ہیں اگر کوئی انسان دعویٰ کرے کہ یہ رعوف ہے فلاں شخص یہ رحیم ہے فلاں شخص تو ہم اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہاں تبرکن ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بھی رکھتے ہیں آپ کی صفاتی نام جو ہیں ان پہ بھی رکھتے ہیں اس میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس کو ہمارے نزی کے بہت بڑا گناہ آپ بچپن سے وعدے کے پابند تھے یہی وجہ ہے کہ وعدہ کر کے اس کو پورا نہ کرنا دین اس کو منافقت کی نشانی بیان کرتا ہے اب ہمارے سیاسی بھائی اپنی خیر منائیں اسی طرح دور اندیشی بچپن سے آپ میں بہت تھی. توازو کوئی مہمان آ گیا بہت بلند مقام پہ آپ فائز ہیں انتہائی نرم گو پوری زندگی میں سخت الفاظ میں آپ نے کبھی بات کی ہو تو شاید ایک یا دو موقع ملیں گے اس سے زیادہ نہیں ملیں گے طویل خاموشی تفکر غور فکر فہم و فراست اور حال یہ تھا کہ بچپن ہی سے بتوں سے نفرت ان کے جو بت تھے جس میں منات ہے لات ہے اور اس طرح اور بھی ہے افزا ہے یہ لوگ کفار ان کی قسمیں کھایا کرتے تھے ان کے سامنے ان کی قسم کھا لی جاتی تھی تو ظلم صلی اللہ علیہ وسلم شدید اس کے اندر ان کو تکلیف ہوتی تھی بچپن سے یہ ہوتا ہے نبی اور کسی قسم کا کوئی تہوار جو کہ کفار کے زمانے سے چلا آ رہا تھا آپ نے اس پہ کبھی شرکت نہیں کی بچپن میں بھی شرکت نہیں کی ان تہواروں کا کھانا ہاتھ کبھی نہیں لگایا ان تہواروں کا جن کو وہ لوگ تبرک سمجھتے تھے اس کو آپ نے بچپن سے حرام سمجھا اس پہ اگر کبھی تھوڑا بہت کوئی موقع بنا ایک موقع ایسا احادیث میں ملتا ہے ہمیں جس پہ بہرحال اختلاف ہے زہبی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیات ان کو صحیح کہتے ہیں لیکن ابن کسیر رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیات اس ایسی روایات کو ضعیف کہتے ہیں لیکن بیان میں کر دیتا ہوں آپ ایک روایت ایسا کہ رات کو جانور اتفاق ہے رات کو کسی وقت جانور کو دیکھنے کے لیے نکلے تو ایک جگہ سے باجے کی آواز آ رہی تھی آپ نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے ان کا یہاں شادی کا گھر ہے اس لیے باجا بج رہا ہے آپ نادانستگی میں صرف ایک لمحے کے لیے وہاں رکے تو حدیث میں آیا کہ آپ کو آواز آنی بند ہو گئی یعنی اللہ نے یہ بھی نہیں چاہا کہ میرا حبیب جو ہے اس کے کان تک باجے کی آواز چلتی رہے اور جب وہ وہاں سے تشریف لے گئے تو کانوں نے دوبارہ سننا شروع کر دیا تو اللہ نے آپ کی ہر وقت ہر طرح سے حفاظت کی اپنی رحمت میں رکھا کبھی نادانستگی میں اگر کوئی موقع ایسا بنا کہ شاید کوئی ایسی کتا ہی ہو جائے تو اللہ نے وہ کتا ہی ہونے ہی نہیں دی اور یہ چیز میں ذہن میں رکھئے کہ اللہ کی جو صفت ہے جبار جبر کرنا عام مسلمان پر بھی جب ہوتی ہے تو وہ اسی معنوں میں ہوتی ہے ہم کہتے ہیں جی اللہ جبار ہے ذکر ہم کبھی کسی کو کہہ دیں کہ یا جبار یا اللہ پڑھیں تو وہ گھبر جاتا ہے کہ میں جبار پڑھ لیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے ہو جو ہوگا وہ تب بھی ہونا تھا کیونکہ اگر اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کوئی گناہ نہ کروں تو اگر میں اس گناہ کی طرف چلوں گا تو اللہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور اس کو جبر کہتے ہیں جبر وہ نہیں ہے کہ زبردستی پکڑ کے چل کر یہ کا ایسا نہیں پھر آپ سب نے خاص طور پہ جو بچے یہاں پہ ایسے ہیں جوان جنہوں نے سکول میں اسلامیات کبھی پڑھی ہوگی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ایک دفعہ تشریف لے گئے شام کی طرف تو وہاں پہ ایک راہب ان کو ملا بحیرہ نام اس کا بتایا جاتا ہے جس نے فوراً ان کو کہا کہ یہ جو ہے یہ تو نبی ہے تو اس کا فوراً یہاں سے لے کر چلے جاؤ واپس یہ نہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ بھی پہچان لیں تو یہ, یہ واقعہ بہرحال ہماری سیرت کی کتابوں میں بھی موجود ہے لیکن ہمارے محققین کی کافی بڑی تعداد نے اس کو مشکوک قرار دیا ہے یاد رہیں میرے اب ہم نے آپ کے یہ تو جانتے ہی ہیں کہ تقریباً جیسا ہم نے کہا کچھ کے نزدیک چار سال کچھ کے نزدیک چھ سال کی عمر میں آپ کی والدہ جو ہے وہ وشال فرما گئی اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو اپنے ساتھ رکھا آٹھ سال کی تقریباً عمر تھی جب عبد المطلب بھی جو ہے اس دنیا سے چلے گئے تو پھر آپ کے چچا ابو طالب نے جو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں انہوں نے آپ کو لے لیا اور آخری وقت تک آپ ان کو کفار سے جتنا جہاں اپنی ہمت کے مطابق اللہ کے اذن و توفیق کے مطابق بچا سکتے تھے آپ بچاتے آپ کی زندگی مکہ کی بہت زیادہ مشکلات میں تھی بچپن سے لیکن آپ انتہائی جفا کشت بہت محنتی تھے یہاں تک کہ آپ کے بکریاں چرانے کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اس کے علاوہ ہم آپ جانتے ہیں کہ تقریباً پچیس سال کی عمر ہوئی تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کے آپ تجارت کی غرض سے گئے کیونکہ کسی نے بتایا کہ یہ بڑے امین ہیں بڑے صادق ہیں تو آپ کو پیغام بھیجوایا انہوں نے اور آپ گئے اور ساتھ میں اپنے غلام کو بھی کر دیا کہ ذرا نظر رکھنا کہ کیسا ان کا معاملہ رہتا ہے وہ غلام جب واپس آیا تو اس نے ساری بات جو ہے وہ بتائی آپ اس سے متاثر ہوئی آپ نے ان کی معاملہ فہمی تجارت کے اصول ایمانداری سچ بولنا امانت دار ہونا ان صفات کے بارے میں سنا تو آپ نے شادی کا پیغام بھیجوا دیا اسلام میں لڑکی والے شادی کا پیغام بھیجوا سکتے ہیں ایک مثال نہیں ہے درجنوں مثالیں ہیں ہماری ام المومن نے شادی کا پیغام خود بھیجوایا ہمارے ہاں کوئی لڑکی کا باپ پیغام بھیجوا دے تو سارا محلہ اور سارا علاقہ اس کو ضلیل کرنے پتر اتر جاتا ہے استطفر اللہ شادی ہو جائے تو ساری عمر اس بچی کو تانوں پہ رکھ دیا جاتا ہے استغفراللہ یہ اللہ کی جو دیے ہوئے احکامات ہیں اور اللہ کے جو محبوب بندے ہیں جس میں صحابہ بھی موجود ہیں ان کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے اور ہمارا معاشرہ کیا کر رہا ہے ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہندوؤں والے کام کر رہے کیوں نہیں بیٹی کا باپ یا اس کی ماں یا اس کا بھائی یا لڑکی خود عورت اپنے کسی بزرگ کے ذریعے شادی کا پیغام کیوں نہیں بھجوا سکتی بالکل ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے ہم آپ جانتے ہیں تعالی عنہ کی عمر اس وقت چالیس سال تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت پچیس سال تھی جب یہ شادی ہوئی اس شادی کے حوالے سے بھی کچھ عجیب گھٹیا قسم کی کچھ حدیثیں بیان کی جاتی ہیں جو مکمل طور پر بات واضح ثابت ہے کہ جھوٹی ہیں اور اسلام کے دشمنوں نے اڑائی ہیں وہ جو غازی علم دن شہید لاہور والے انہوں نے جو وہ چھا گھونپا تھا کتاب لکھنے والے پہ کتاب کو ذاتی طور پہ دیکھنے کا مجھے اتفاق ہوا ہے یہ حدیث بھی اس نے بیان کیا اس ملون نے اس اور بھی بہت کچھ لکھا اور لطف کی بات ہے اس نے جو حوالہ دیا کہ جی فلاں جگہ یہ موجود ہے اس حوالے پہ جائیں تو وہ بندہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹی ہے تو یہ ہمارا حال ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور آپ نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی حیات مبارکہ میں کوئی اور شادی نہیں کی آپ نے جتنی شادیاں کی وہ بعد میں آپ کی زندگی سے ہمیں شادی کے معاملے میں دو تین سبق تو بہت واضح ملتے ہیں باقی آگے چلتے رہیں گے تو ساتھ ساتھ ہم بیان کرتے رہیں گے ایک بیوی بڑی عمر کی ہو تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے دوسرا میاں بیوی بی عمر کا زیادہ فرق ہو میاں بہت زیادہ بڑا ہو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں جب حضرت کی شادی ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا فرق تھا عمر میں؟ تقریباً چالیس سال کا فرق تھا ہاں باقی چیزیں دیکھنے کی ہیں کیا وہ نان نسخہ دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ہے کیا وہ صحت مند ہے یا نہیں ہے کیا وہ حقوق ہر طرح کے ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا وہ ساری باتیں اپنی جگہ دے. لیکن ان باتوں کا مذاق اڑانا اس پہ تنز کرنا اس پہ کسی کو غلط کہنا کسی کو برا بھلا کہنا یہ اللہ رسول کے جو احکامات ہیں جو دین ہیں اس سے براہ راست کراتا ہے ذہن میں رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ہر لحاظ سے ہدایت آپ کی تمام اولاد سوائے صرف ایک ابراہیم کی. وہ حضرت خدیجہ سے ہوئی ابراہیم جو ہیں وہ ماریا قبطیہ لیکن آپ کے کوئی صاحبزادے ہم آپ جانتے ہیں کہ وہ بچپن سے آگے نہیں جا سکے بچپن ہی میں سب فوت ہو گئے چار آپ کی صاحبزادیاں جو ہیں وہ رہی اور وہ جوان بھی ہوئی ان کی شادیاں بھی ہوئیں باقی انشاءاللہ اس پر گفتگو دائری رکھیں گے بس ذہن میں رکھیں کہ دو چیز دو ہم نے پہلے بیان کر دی دین میں لڑکی والوں کی طرف سے پیغام بھیجوانے میں کوئی برائی نہیں ہے کوئی برائی بالکل نہیں ہے دوسرا عمروں کا فرق یہ ٹھیک ہے کہ نہ ہو تو بہتر ہے لیکن اگر ہو تو کوئی برائی نہیں ہے اس میں کوئی خدا نخواستہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تیسرا ایک اہم نقطہ ہے کہ اس قسم کی باتیں اور دیکھیں حزم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و ان کی جو بیگمات ہیں ان میں یہ چیز نہیں تھی کہ جی ہماری برادری کی ہوگی تو شادی کریں گے ہمارے خاندان کی ہوگی تو شادی کریں گے ہم دو یہ ہی فلاں ہیں تو اس سے بار ہم نے شادی نہیں کرنی ہے یہ بھی اللہ رسول کے احکامات اور دین کے خلاف ہے اس کی وجہ سے کتنی بے جوڑ شادیاں ہمارے ہاں ہوتی ہیں سوچے آپ جو دین کہتا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے شادی کے سلسلے میں چاہے اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں یا لڑکی کے لیے آپ لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں جو دین کی ہدایات ہیں اس کے مطابق اگر آپ چلے تو آپ یہ ذہن میں رکھے کہ اس کے اندر یہ کوئی چیز نہیں ہے قبیلہ اور نسد نامہ سادات پہ ایک بحث چل رہی ہے پچھلے ڈیڑھ ہزار سے سال سے چل رہی ہے اس کو ہم نہیں بیچ میں بھی لاتے لیکن ویسے کوئی یا سمسلہ نہیں ورنہ کیا نقصان ہو رہا ہے؟ اب یہاں پہ کشمیر میں پی ایچ ڈی کر رہی بچے ان کو نہیں پڑھ رہے تھے کوئی چوکی دار لگا ہوا ہے کوئی ویگن چلا رہا ہے کوئی کنڈکٹر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں ہر کوئی نہیں نکتا صرف یہ ہے کہ اگر یہ صرف اس لیے بے جوڑ شادی ہونی ہے کہ نہیں جی ہم نے اپنی برادری سے باہر نہیں نکلنا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں آپ نے دونوں کی زندگی تباہ و برباد کر دی پھر ان کے ایک دو سردار تھے جو پارلیمنٹیرئن بھی تھے اچھے لوگ تھے ہم نے پہلے کہہ دیا بتا دیں اچھے لوگ تھے ورنہ پارلیمنٹیرئن کا نام سن کے اکثر دماغ میں کچھ عجیب سی باتیں آ جاتی ہیں انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا انہوں نے کہا جناب اچھا جوڑ خاندان میں موجود آپ اسے کریں بسم اللہ اچھا جوڑ خاندان میں موجود نہیں آپ باہر کریں کیوں وہ اپنی بچیوں کی زندگی تباہ کرتے ہیں اور اسی طرح کیوں اپنے بچوں کی زندگی تباہ کرتے ہیں روز قیامت اللہ کو کیا جواب دے اچھا جوڑ ڈھونڈے چاہے اپنے خاندان میں ملے مل جائے بہت اچھی بات ہے الحمدللہ نہ ملے تو باہر کرے نے کی ہے ولیوں نے کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے انہوں نے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا اور اس کے بعد آخری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وسیعتیں کی ہیں ان کے اندر ایک سب سے بڑی وسیعت ہے اپنی عورتوں کے معاملے میں محتاط رہنا خبردار رہنا مفہوم مرض کیا ہمارے ہماری بیویوں سے رویے جو ہے نا یہ ہمیں جھنڈم کے گڑھوں میں پہنچا دیں گے یہ جو الٹی سیدھی ہمارے روایتیں قائم ہے نا ماں باپ پہلے سے پٹی پڑھا کے کچھ بیٹی کو بھیج دیتے ہیں کچھ ماں باپ اپنے بیٹوں کو پٹی پڑھا کے بھیج دیتے ہیں ایسے کرنا وہ تو جائیں گے جائیں گے جہنم میں وہ ماں باپ بھی جائیں گے جہنم میں اللہ رسول کے مطابق چلیں زندگیوں کو اچھا بنائیں نرمی رکھیں محبت رکھیں اور ہر معاملے میں تعلیم کے معاملے میں بھی جو بچہ خوف سے پڑھے گا وہ بعد میں بھلائے گا جو بچہ محبت سے پڑے گا وہ ہمیشہ یاد رکھے گا یہ یاد رکھیے گا بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور توفیق دے کے حزم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں معاشرہ بنا کر دکھایا جس کو بعد میں صحابہ سمیت بہت زیادہ لوگوں نے چلا کر دکھایا ہم اگر وہ بنا نہیں سکتے تو کم از کم اپنے اپنے گھروں میں تو اس کو نافذ کر لیں چلو ہم باہر نہیں کر سکتے ہیں وہ بھیر ہو, بھی ہو جائے ایک وقت آئے گا کہ پورا علاقہ تو کم از کم مسلمان ہو ہی جائے گا ویسے تو مسلمان ہی ہے الحمد للہ لیکن اللہ رسول کے فرمان کے مطابق چلنے لگے گا اللہ تعالیٰ نو توفیق بخشے صلی اللہ خیر خلقی سید و مولانا محمد و اصحاب اجمعین برحمت